جس کو ت نے کنکھنا خن سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک کہ ملت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا دگار نے مجھے بھٹکا دیا ہے